بلبر اصل میں بنی العنبر ہے بنی کی یا کو اجتماعی ساک کی وجہ سے ہدف کر دیا کیونکہ یا ساکن تھی اور اس کے بعد لام بھی ساکن تھا پھر کثرت استعمال کی وجہ سے بنی کے نون کو بھی ہدف کر دیا اور اس پر دلیل اور قرینہ یہ ہے کہ بلعبر کی راہ پر تنوین نہیں آتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر لام تعریف کا ہے اور باج جو ہے وہ بنی کی ہے یہ قریط بن انیف اسلامی شاعر ہیں قبیلہ بنو شہبان نے ان پر حملہ کیا ان کے تیس اونٹ لے کر گئے انہوں نے اپنے قبیلے سے مدد مانگی لیکن قبیلے کے لوگوں نے مدد سے انکار کیا تو یہ بن مازن کے پاس آئے اور ان سے ان کے ساتھ چند آدمی روانہ کر دیئے جنہوں نے بنو شیبان پر جوابی حملہ کیا اور تیس کی جگہ سو اونٹ لے آئے تو پھر ان اشعار میں شاعر بنو مازن کی تعریف کرتا ہے اور اپنے قبیلے کی مذمت کرتا ہے کہتا ہے لاز لم تستان تم ماض اگر میں مازن سے ہوتا لم تست ایبی لی تو میری میرے اونٹوں کو مباہ نہ سمجھتے بن القیتا گھٹیا عورت کی اولاد من ظہلبن شیبانہ یعنی ظہل بن شیبان اگر میں طبیلہ مازن سے ہوتا تو گھٹیا عورت کی اولاد زہر بن شیبان میرے اونٹوں کو مباح نہ سمجھتے باب استفعال سے ہے استباح شی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جائز اور مباح سمجھنا یا مباح ٹھہرانا یا تباہ و برباد کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے باحا یبو بہن اس کا منع ظاہر اور مشہور ہونا ایبل اونٹ مفرد کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا اور مونس استعمال ہوتا ہے اس کی جمع آبال آتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا نام ہے لقیتا عورت کا نام قرار دیتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ لقیتا حسن بن حذیفہ کی والدہ کا نام ہے اور قبیلہ بنی فزارہ سے تعلق رکھتی ہے شاعر کے قبیلہ زحل بن شیبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو اس لیے صحیح روایت وہ ہے جو بعض حضرات نے نقل کی ہے وہ کیا ہے لو کنت ممازن لم تصبی ابلی بن شقی بن ظہل اور شکیقہ عباد بن یزید کی بیٹی ہے جس کا تعلق ظہل شیبان سے ہے تو یہ نظریہ بھی غلط ہے درست بات یہ ہے کہ القیتا کسی عورت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ لقیت کا مؤنث ہے لقیت کا مؤنث ہونے کی وجہ سے لکیتا کا معنی بنے گا گری پڑی زلیل عورت نو مولود بچی جو پھینک دی جائے اس کو بھی لکیتا کہتے ہیں جس کا نصب معلوم نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ زہل ابن شیبان ایک مجہول النصب اور ایک ذلیل عورت کی اولاد ہے القیتا کی جمع لقائت آتی ہے اور لم تستبہ لو کنتو کی جزا ہے اور ایبیلی لی لم تستبہ کا مقبول ہے اور بن القیتا اس کا فائل ہے اور من زہل ابن شیبانہ یہ بن القیتا کا بیان ہے لو تستبش لی بن من ابن اگر میں مازن سے ہوتا تو گری پڑی عورت کی اولاد یعنی ظہ لبن شیبان میرے اونٹوں کو مباح نہ سمجھتے عزل حفیظتی ان ضوطن لانا اذن اس وقت ابی میری مدد کے لیے کھڑے ہوتے ماشاء ایسے لوگ یا میری مدد کے لیے کھڑی ہوتی ایسی قوم خوشون جو کہ سخت ہے کھردری ہے اندل دل حفیظاتی حفاظت کے وقت حمیت کے وقت ان زلو سات لانا اگر کمزور نرم پڑ جائے اگر اس کو پڑھیں گے ان زن لانا لام پر فتحہ کے ساتھ اس کا مطلب ہوگا طاقتور نرم پڑ جائے تو لو زیادہ مناسب ہے ان زو لو سا لانا اس وقت میری مدد کے لیے ایک ایسی قوم کھڑی ہو جاتی جو حمیت کے وقت حفاظت کے وقت کھردری ہے اگرچہ طاقتور آدمی بھی نرم پڑ جائے مطلب کہ یہ سختی سے پیش آتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت میں کسی قسم کی نرمی سے کام نہیں لیتے معاشر کا معنی ہے جماعت اللہ تعالی نے فرمایا معاشرہ جنی بل انس معشر جماعت قوم جمع اس کی معاشر آتی ہے خوشونن اس کا مفرد ہے اقشن سخت اور خردرہ خاشو باب کاروما سے کھردرا ہونا خشانہ تن الحفیظہ نگہ بانی قابل حفاظت چیز کے لیے غضب و حمیت اس کی جمع حفائض آتی ہے لوسا لام پر ضمہ کے ساتھ اس کا معنی سستی اور کمزوری زو لوسا تن یعنی سست اور کمزور ڈھیلا ڈھالا اور لوسا لام کے کے اور شدت اسی سے لفظ ہے لئی یعنی شیر زو لو طاقتور تو اس صورت میں ترجمہ بنے گا اگر طاقتور آدمی نرم پڑ جائے تو بنو مازن نرم نہیں پڑھتے تو اس کو اگر فتحہ کے ساتھ ہی پڑھیں ذو لوسا پڑیں تو مبالغہ زیادہ ہے اس میں کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے حالات اس قدر سخت ہو جائیں کہ طاقتور اور قوی آدمی بھی نرمی اختیار کرنے پر مجبور ہو تو بنو مازن ایسے کڑے وقت میں بھی کسی قسم کی نرمی سے کام نہیں لیتے اندر حفیظاتی یہ خوشون سے متعلق ہے اور ان زو سن لانا میں ان شرطیہ ہے اور چونکہ وہ صرف فیل پر داخل ہوتا ہے اس لیے اس کے بعد لانا فیل محضوف ہے جس کی تفسیر آگے لانا سے ہو رہی ہے اس طرح سے یہ ما عز میرا عامل علاشری تک تفسیر کی قبیل سے ہے یعنی ان لانا زو لو لانا یہ پورا جملہ شرط ہے اور جگہ اس کی محضوف ہے اور وہ ہے خاشون تو عبارت بن جائے گی ان لانا زو لو سات خاشون مطلب کہ اگر کمزور آدمی نرم پڑ جائے تو بنو مازن سخت ہوتے ہیں اومن وہ ایسی قوم ہے ادشر جب لڑائی شر ابدا دا ہی لاہم اپنے دانتوں کو اپنی داڑوں کو ان کے لیے ظاہر کرتی ہے تارو الئی تو وہ اس کی طرف اڑ جاتے ہیں ذرا فاتم گروہ در گروہ و اکیلے دانا اور اب دا ناج ہی لاہم تارو الئی زارا فاتم و دانا وہ ایسی قوم ہیں کہ جب لڑائی ان کے سامنے اپنے دانت ظاہر کرے تو وہ اس کی طرف یعنی اس کو ٹالنے کے لیے جماعت در جماعت اور فردن فردن اڑ کر جاتے ہیں ناجزہی ناجز کی تصنیہ ہے نون تسنیا اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے معنی اس کا داڑ از بن نوازی نواجز اس کی جمع ہے زرافات یہ زرافات ان کی جمع ہے دس یا بیس آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں اور وشدان یہ اس کا مفرد ہے واحد جس طرح صاحب اور سوشبان تارو باب زارابا سے ہے اڑنا اب ابدا, ابدا ان ظاہر کرنا اور بدا بدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا عموماً اس میں ہم مشروب کی خبر ہے تارو اذا کے لئے جزا ہے ذرا فاطم و وحدانا تارو کی ضمیر فاعل سے حال بن رہا ہے لا يسألون آخاهم حین يندبوهم فِالنَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْخَانَا لا يسألون وہ سوال نہیں کرتے آخاهم اپنے بھائی سے حین يندبوهم جب وہ ان کو بلاتا ہے فِالنَّائِبَاتِ مصیبت میں عام کالا برہانہ اس پر جو اس نے کہا کوئی دلیل یعنی جب ان کا بھائی ان کو کسی مصیبت کے لیے پکارتا ہے کسی مصیبت میں تو وہ اپنے بھائی سے اس کی بات کی دلیل طرب نہیں کرتے لایس ادو ناخواہ این دم فن نا اباتی علامہ کالا برہانہ وہ اپنے بھائی سے جب وہ ان کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے یعنی سبب پوچھے بغیر اپنے بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں یندو ہم نادابا یند دگو سے بلانا برنگیختہ کرنا ابھارنا ان نائبات یہ نائبات ان کی جمع ہے حادثہ اور مصیبت برہان دلیل اس کی جمع براہین آتی ہے لاکنہ قومی و ان قانو زبی آدا دن لئی سو منشر رفی ش انہانہ لاكنہ قومی لیکن میری قوم و ان قانو ذبی آدا دن وہ تعداد والے یعنی بڑی تعداد والے ہیں لئی سو منشرىفی شہی ان وہ لڑائی میں کسی کام کے بھی نہیں و انحانہ اگرچہ وہ لڑائی معمولی سی ہو تھوڑی سی ہونن ہو مہاناتا زلیل و حقیر ہونا کمزور ہونا اور ہانا ہونن نرم اور آسان ہونا ہون غلیل اور ہون نرم یمشون علی الارضی ہونن نرمی کے ساتھ ساتھ دیں یجزون من ظلم اہل ظلم مغفراتا من عصاعت اہل سوئی احسانا یجزون وہ بدلہ دیتے ہیں من ظلم اہل, اہل ظلمی ظلم والوں کے ظلم سے مغفرت و من عصاعت اہل سوئی اور برائی کرنے والوں کی برائی کا وہ بدلہ دیتے ہیں احسانہ احسان کے ساتھ یجزون من ظلم اہل ظلم مغفرت و من عصاعت اہل سوئی احسانہ وہ میری قوم کے ظلم کا بدلہ مغفرت اور بروں کی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے ہیں جزا یجزی جزا ان دینا ظلم یہ مستر ہے باب زارابا سے ظلم کرنا زیاتی کرنا عصا مستر ہے باب افعال سے عساء عساء تن خراب کرنا بگاڑنا اور اصل برا سلوک کرنا اصو برائی شر و فساد آفت اس کی جمع اسوا آتی ہے یہ سومو کو سو العذاب قرآن میں آتا ہے برس کی بیماری کے لیے بطور کے لفظ سو استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے وہ ادخل یادا کا فی جے بی کا تخرج بے من غیری سو ان من گیری سو ان کا مطلب برس کی بیماری کے بغیر برس کی وجہ سے آسو ہو جاتا ہے مینغیری سو بیماری کے بغیر ہاتھ فید نکلے گا اور سا سو ان باب ناسارا سے اس کا معنی ہوتا ہے کبھی ہونا برا ہونا فرتن اور احسانا کا مفول بھی ہی ہے کا رب کا لم سِوَاهُمْ من لکھشیتی اناسی انسان کہ انا ربا کا گویا کے تیرے رب نے لم یخلق نہیں پیدا کیا لکھشیتی اپنے سے ڈرنے کے لیے اپنے ڈر کے لیے سوا ان کے سوا من جمیع ناسی تمام لوگوں سے انسان کوئی بھی انسان کا انا رب قلم یا فلکلی من ہی سوا ہوں ناسی گویا کے تیرے رب نے تمام لوگوں میں ان کے سوا اپنے خوف و خشیت کے لیے کسی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا یعنی خوف الہی کی وجہ سے ہر وقت ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے یہ اس نے اپنی قوم پر طنز کیا ہے کہ وہ کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں کوئی برا سلوک کرے تو یہ اس کے ساتھ احسان ہی کرتے ہیں بڑے ڈرتے ہیں رب سے خشیہ یہ خاشیہ سے مستر ہے سمعا کے باب سے ڈرنا انما یقاد انسانہ یہ لم یخلق کا مفعول بھی ہے فلئی تعلی بہم قومن ادا راکیبو شد الغار آتی فرصانم و رخبانا فلح کاش کے ہوتی میرے لیے بھیم ان کے بدلے قومن ایسی قوم ادا راکیبو کہ جب وہ سوار ہوتی شد الغار آتی تو وہ خوب غارت گری کرتی فرسانم و گھوڑوں پر سوار ہو کر و اور اونٹوں پر سوار ہو کر فلیح ان کے بدلے میرے لیے ایک ایسی قوم ہوتی جب وہ سوار ہوتی تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر خوب لوٹ مار مچاتی شدو باپ زارابا سے شدہ شدہ کبھی مضبوط اور سخت ہونا اور شدا باب ناسارا سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا اور شدا علیہ حملہ کرنا شد شی مضبوط اور قوی کرنا الاغارہ اغارہ تن غارت گری کرنا لوٹ ڈالنا فرسانن اس کی مفرد ہے فارس گھوڑے پر سوار ہونے والے کو کہتے ہیں اور رکبانہ اس کی مفرد ہے راکب یہ اونٹ پر سوار ہونے والے کو کہتے ہیں فرسانن و یہ شدو کی ضمیر فائر سے حال بن رہا ہے اور الغارہ مفول بھی ہی ہے بیہم میں جو با ہے وہ عوض کے لیے ہے لئی بیہم قومن میرے لیے ان کے عوض ان کے بدلے میں قوم ہوتی دہرائیں اس کو یاد کر لیں